آج کل بہت سے لوگ اپنے آپ سے بھی زیادہ اپنی گاڑیوں کو سجانے نہ صرف سجانے بلکہ دلہن بنانے میں نظر آتے ہیں جیسے کہ یہ بائیک یہ رکشہ یہ بس یہ ٹرک وغیرہ امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ ان کو اس طرح سجانے کے لیے ایسا تو خرچ ہوتا ہے تو کیا اس راک میں تو نہیں ہوگا نہیں بعض اگر ہوتے تو اوپر سے تو بڑی اچھی سجی ہوئی ہے بریک چیک کی نہیں چیک کی فلاسی چیک کی, نہیں کی اور انجن کوائل ہے وہ نہیں دیکھا تو یہ چیزیں بعد میں نقصان کا شب بن جاتی ہیں تو ہمیں اس کی ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جو ظاہری سجاوٹ جتنی کرے گا نا اتنا اس کی باطنی سجاوٹ اس کے ذہن میں رہے گی کہ یار کہیں یہ ٹکرا نہ جائے کہیں الٹ نہ جائے کہیں مطلب یہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے گاڑی کا شاید زیادہ خیال رکھے گا تو وہ اس کا جو آپ فرما رہے ہیں انجن وغیرہ کا بھی ایسا ہی ہوں میرا خیال ہے کہ وہ رکھتا ہوا خیال تو اب یہ سائیڈ کے معاملات ہیں اب وہ اگر کوئی فخر و تفاخور کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اگر سیاؤٹ کرتا ہے تو یہ مجرم ہے تو جنرل بات ہے کہ ویسے سجانے میں کوئی حرج نہیں ہے لوگ گھر بھی سجاتے ہیں دکان بھی سجاتے ہیں اپنا ودن بھی سجاتے ہیں تو جو زینت اللہ نے حلال کی ہے تو ٹھیک ہے حلال جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں فلم ایکسپریس کی تصویریں بناتے ہیں تو یہ اس طرح کی زینت حرام ہے زینت جائز زینت جیسے مدنی چینل پر آپ طرح طرح کی یہ دیکھ رہے ہیں پینا پینافلیکس تو یہ مفت تھوڑی بنتے ہیں خرچہ ہوتا ہے تو جائز ہے جائز زینت ہے تو جائز ہے لاکھوں روپے زینت پر خرچ ہوتا ہے چینل میں بھی جیسے مدنی چینل ہے اس کا بھی زینت پر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے تو شرن جائز ہے حرج نہیں ہے اس میں اٹریکشن ہوگا زینت ہوگی تو وہ لوگوں کو دیکھنے کا ایک رجحان بڑھے گا اب یہاں جالے تنے ہوئے ہوں گے کچروں کا ڈھیر رکھا ہوگا وہاں بات بیٹھ کر کوئی مبلک بیان کرے گا تو ہزار آدمی تنقید کریں گے اس پر تو صفائی ستھرائی چمک دمک اس میں مطلب صحیح ہے مطلب کوئی حرض نہیں ہے جبکہ کوئی مان شرعی نہ ہو ویسے میں اپنا پرسل جو ذہن ہے نا وہ کر دوں کہ میرا ذہن اپنا سادگی کا ہے لیکن میں کسی پر یہ ٹپ ٹاپ کرنے والوں پر اپنی سوچ مسلط نہیں کر سکتا کوئی یہ نہ سمجھ میں نے یہ شوق سے سب لگوا ہیں شروع میں تو احتجاج کرتا تھا میں ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرمائے فرش خاک ہے نا فرش پر آرام فرمائیں زمین پر سادگی اتنی سادگی پیارا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ بس اب وہ تو صحیح بات ہے کہ حکایتیں رہ گئی روایتیں رہ گئی اور اشعار میں رہ گیا باقی تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آج پہ لاکھوں سلام آج مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد